سورت و فر نل ظلم فیح و ال نفیحتی لال کتل یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ازنی تزن فکم ف تم فی دین کم تم تو مف تم مین المنی زنا کرنے والی عورت اور ذنا کرنے والے مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگاؤ اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر طرز کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے ازانی لونی تن اشریک نیت لو او اشری وی مغل على لمنی ذانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ والذین يرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فجلدوهم جلدتا ولا لهم ابدا هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر توہمت لگائے پھر چار گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو اسے کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے مو نزہ کل سو فشہ دہدیم فشہ دہدیم ابشحدتی نو می نو اور جو لوگ اپنی بیویوں پر توہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے ان اللہ ان من اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں چھوٹا ہے والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا ان الذين جاءوا بالاذى عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاذى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يقين جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی توہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے لم تم و تم خالوں کال جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کل کھلا خلن جھوٹ ہے لولا شہد ہی ہوں ملک وہ بہتان لگانے والے اس بات پر چار گواہ کیوں نہیں لے آئے اب جبکہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بنا اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كنتم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ واللہ علیم حکیم اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک تم ل یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یا بالفحشاء والمنکر ولوبل مزک محد ابد مزک محد ابدوں کلکی میش و سمی نالی اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے اور اللہ ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے ولاب نیلو نئی راہ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسط رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے انمو نل چلو فیل چل چلو چلنا یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر توہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے اور ان کو اس دن زبردست آزاب ہوگا یو مت شہدین جس دن خود ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں یوم ہوں الحمد اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے الخبیثات سلخبی سین الخبی سون الخبی سچ وقت بول توئی من لندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرا ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور با عزت رسک یا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها خیر لکم لکم تذکرون اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے امید ہے کہ تم خیال رکھو گے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے لیس علیکم جناح ان واللہ یعلم ما تبدون وما تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو اور تم جو کام علانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے قُل من ذلك إن بما مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے وَقُلِّ وَلَا بدی ن جی نچہ او لین او آب عہ او ابولا ہین نو اب او ایشوانی اوشوانی نو او اخوانی أو, أو, أو, أو, او ما ملكت نؤ او مؤت أو غير أولي من الرجال أو الطفل بھی لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن نبی ليعلم ما مین من ہ الى جميعا المؤمنون لعلكم تفلحون اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے اور اپنی اورنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جن سے تقاضا نہیں ہوتا یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے اور اے مومنوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ان کیونکر تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا اور اللہ بہت وسات والا ہے سب کچھ جانتا ہے ولوین بو نلکم کئی مکٹی موہم انلو ک دنیا ان نغف <رحیم> اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَلَقَدَ أَنزلنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ ومثلا ومثلا من الذین خلوا من قبلكم وموعظتا اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارامت ہے اللہ نور السماوات والأرض مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی ذجاجہ از جب دی یو قدمی شجرتیم رو قدو میل شجرتیمب رکھتی زئیتون لا یتی غربی یا کدو زئی تعبی يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يش الله الامثال للناس اللہ بیکل اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو چراغ ایک شیشے میں ہو شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے نور بالائے نور اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بل دو سو جل تھی جر بہ نل قومی سول قومی سولتی خوف نیمل خوف نیمن تلب فیل کلوب الب سو جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے ان میں صبح و شام وہ لوگ اس کی تصبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکات دینے سے وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے فروم کے سوابتی یہ سب يحسب وَمآنما أن حتى إ ج أَهُ لم يجنه شيءئ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے چنانچے اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے او کیا فی بھنی لوش موز فوقی موجو می فوقی سہو مبح فوق بب اخم نو یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے قد علم صلاته واللہ بما يفعلون کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تصبیح کرتے ہیں اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تصبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے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 سَنَا بَرْقِهِ <بِالْأَبْصَار> کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے پھر انہیں تہ برتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی فی ذالک لعبرت لئولی وہی اللہ رات اور دن کا اُلٹ پھیر کرتا ہے یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لئے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں واللہ خلق کل دابت من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 قدیم مستقی اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی مو مور لیتا ہے یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فریق۔ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں بل والی کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا نہیں بلکہ ظلم والے تو خود یہ لوگ ہیں انما كان قول المؤمنين اذا ان نمک نول انہی رسول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 پانے والے ہیں رسول ہوں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں واقسموا جہد لئن امرتهم قل لَا ا کوسمل ہی ممل اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ تمہاری فرما برداری کا سب کو پتا ہے یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے قل اطیع اللہ و اطیع الرسول فَإِن فعی فلم والی کم محمد رسولی ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں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 ولو مک نی نل ولفی یا بدو نیلو شیخو نیش باد تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا بس وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان فرمان ہوں گے وَأَقِيمُ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے لا تحسبن كفروا الارض النار ولبئس <weaknesses> یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم مِنَ الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض يبين اللہ لكم واللہ علیم حکیم اے ایمان والو جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ تین اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں نماز فجر سے پہلے اور جب تم تو پہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو اور نماز عشا کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک جناح ان يضعن ان يستعففن لهم واللہ اور جن بڑی بھڑی عورتوں کو نکاح کے کوئی توقع نہ رہی ہو ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلاً چادریں نہ محرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں بشرتے کے زینت کی نمائش نہ کریں اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا ہر بات جانتا ہے ليس عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى بھی حَرَجٌ وَلَا آل پوس ولا کلوم بوتی کم او بوتی اب اوبوتی ام مہاتی کم اوبتی ام مہاتی کم او بوتی اخوانی کم او بوئوتی آخواطی کم او بوتی أو بيوت أو بيوت عماتكم او اؤ اخوالكم او اؤ خالاتكم او کم خالاتكم،, خالاتكم او ما ملكتم کؤ او صديقكم ليس عليكم جناح ان کم جميعا او اتت فَإِذَا دَخَلْتُم دخل فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً پوسکم چیتم اللَّهِ دل تہم مین دل نہ نا کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گنا ہے نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گنا ہے نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گنا ہے اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے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 جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنون كأولا بہی اور ففور اللہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں چنانچے جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے لجارو دعولی بین کم کے دع باب بابا اللہ اللہ دینسون کم ل يخالفون عن امره ان فتنة ان او عذاب اے لوگو اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آر لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں لہذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے الا ان ق مما تملیہی ویومور جون علَہ ف نھؤہں بما املو واللہ بکی شيء علی یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کہ ہے تم جس حالت پر بھی ہو اللہ۔ خوب جانتا ہے اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا اور اللہ کو ہر بات کا